صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي تخذوا هذا القرآن مهجورا میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں ایک انسان کی کامیابی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کو کس درجے میں پہچانتا ہے اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اس کو کتنی ہے جس درجے کی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی زندگی میں ہوتی ہے اسی درجے کی دینداری اس کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے جس درجے میں ایک انسان اللہ سے جڑتا ہے اسی درجے میں اسی اعتبار سے اتنی ہی بھلائیاں اور خیر اس کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے جب انسان کا دل ایمان سے بھرتا ہے تو اس کے بدن سے نیک اعمال کا ظہور ہوتا ہے اس سے نیک اعمال صادر ہوتے ہیں لیکن جس قدر انسان کے دل میں ایمان کا نور کم ہوتا ہے جس اعتبار سے اس کا دل اللہ سے دور ہوتا ہے اسی کے بقدر اس کی زندگی اللہ تعالی کے دین سے خیر سے بھلائی سے دور ہوتی چلی جاتی ہے لہذا ساری خیر کی اصل اور جڑ ایک بندے کے دل کا اللہ سے اپنے تعلق کو درست کرنا ہے اور دل میں اللہ تعالی کی یاد کا جم جانا ہے ایک بندہ اللہ کو کتنا پہچانتا ہے اس کی ذات و صفات کا کتنا استہوار اس کو ہے اس کو کتنی پہچان اور معرفت اللہ کی ہے اس کا مدار اس پر ہے کہ اس کا علم کیسا ہے اگر اس کا علم صحیح ہو تو اللہ کی پہچان اس کو صحیح ہوگی اگر اس کے علم میں بگاڑ آ جائے تو اللہ کے بارے میں وہ غلط اور فاصد عقاد قائم کرے گا وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء کو واسطہ بنائے گا ان کی قبروں پر سدا کرے گا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے اللہ تک پہنچنے کے لیے واقع ضروری ہے اگر اس کا یقین پختہ نہ ہو کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ تعالی سن رہا ہے تو ایسا آدمی گناہ پر گناہ کرے گا اور بے حیائی اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی لیکن اگر اس کی زندگی میں یقین ہے کہ اللہ ہر حال میں اس کو دیکھ رہا ہے تو ایسا انسان گناہوں سے بچنے والا بنے گا تو انسان کی زندگی میں کتنا سدھار اور کتنا نکھار اور کتنی بھلائی آتی ہے یہ بات کس بات پر منحصر ہے کہ واقعی اس نے اللہ کو کتنا پہچانا ہے اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے اللہ کی معرفت اور پہچان اس کو کیسی ہے اور یہ مارفت اس وقت تک کی صحیح نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ایک انسان کا علم صحیح نہ ہو لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کو کیسے پہچانے کیا عقل انسان کے لیے اللہ کے پہچان کے لیے کافی ہے کیا کائنات میں آسمان زمین اور مخلوقات کو دیکھ کر آدمی اللہ کو پہچان سکتا ہے اللہ کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے اغل انسان کے لیے اللہ کی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہی مخلوقات فی نفسی ہی انسان کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کی مرضیات اس کو معلوم ہو جزی طور پر کچھ حد تک کہ وہ یہ جان سکتا ہے کہ اتنی بہترین مخلوقات بنانے والا وہ بھی بہت اچھا ہوگا بارش برسا کر انسان کو غذا دینے والا یہ بڑا رحم والا ہوگا یہ بڑی قدرت والا ہوگا یہ بڑے علم والا حکمت والا ہوگا یہاں تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اللہ تعالی کی مرضیات کے اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے یہ سب کچھ اللہ نے انسان کو دیا لیکن یہ کیوں کیا آسمان کیوں بنایا بارش کیوں برسائی زمین کیوں بنائی اناج کیوں اگایا انسان کو کیوں پیدا کیا انسان اس بات کو اپنے طور پر نہیں جانتا اور یہ ایسے سوالات ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے یہ سوالات خودکشی کا سبب بنے ہیں کہ میں کیوں یہاں پر ہوں کیا اس دنیا کا کیا مقصد ہے میں کیوں دنیا میں ہوں میری زندگی کا کیا مقصد ہے کیا کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ سارا کارخانہ کیوں ہے کئی لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہوئے جن کو اس کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے خودکشیاں کی کیا یہ مطلب کیا ہے زندگی کا کچھ مطلب نہیں ہے کہیں جواب ان کو نہیں ملتا ہے انسان کو عقل سے تجربے سے میں غور و فکر کرنے سے ان کا جواب نہیں مل سکتا ہے فلسفی صدیوں سے اس سوال کے جواب میں پریشان ہے کہ ایگزٹنس کا میننگ کیا ہے پرپز کیا ہے کوئی فلسفی آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ انسان کو دنیا میں جو انسان بتا ہوا ہے اور یہ جو اتنی بہترین کائنات اس کے اطراف میں بنی ہوئی ہے یہ ساری کائنات اس کا مقصد کیا ہے انسان اپنی عقل سے اور فکر سے اس کو جواب اس کا اس کو نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دل کو اللہ تعالی کی وحی والے علم کے لیے نہ کھولے انسان کو بنانے والے کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ تجھ کو کیوں تجوا گیا ہے تیری زندگی کا مقصد کیا ہے اور سب سے اعلی علم وہی ہے جو انسان کی سوچ کو انسان کے دل کو اللہ سے جوڑے سب سے اعلی علم اللہ سے جڑے بغیر ایک انسان مردہ ہے ایک انسان مردہ ہے اس کی زندگی میں حیات آتی ہے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اس کی زندگی میں سکون تب آتا ہے جب وہ اللہ تعالی کی یاد سے جڑتا ہے اور اس کی زندگی سے سکون تب نکل جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے اللہ کی یاد سے اعراض وہ کرنے لگتا ہے ومن اعرض عن جو میری یاد سے جو میری نصیحت سے اعراض کرے اس کو اوائیڈ کرے اس کو نظر انداز کر دیں میں نے جو نصیحت بندوں کے لیے بھیجی ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرے جو آدمی اس نصیحت سے ایراض کرتا ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے ف ان لہو میشتم بند کا اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یو اور قیامت کے دن ایسے انسان کو ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے قال رب لما وقد كنت اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اے میرے پروردگار آج اس قیامت کے دن تو نے مجھ کو اندھا بنا کے کی کیوں اٹھایا جب کہ دنیا میں میں آنکھ والا تھا لم حشر تنی احمد وقد کن تو بقیرہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا یہاں حشر میں کیسے آنکھ میری چلی گئی کیسے اندھا ہو گیا کالا کا آیا تو اللہ تعالی جواب دے گا ایسے ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تیرے پاس ہماری سائنس ہماری نشانیاں آئیں نے ان کو بلا دیا تو اگنور کیا نے اس کو بلاوے میں دیا ایسی چیز جس کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں جس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں تو ان سے ایراض کیا ان کو بلاوا بنا دیا ان کو نسیح منسی کر دیا وہ کہہ دیا اور آج تو اسی طرح سے بلا دیا جائے گا جیسے تو نے اللہ کی نشانیوں کو بھلا دیا وہ قدرافا بھی آیا تیور ہی اور ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے شروعات کہاں سے کی اور ختم کہاں کیا کہ اللہ کی آیات سے اعراب اللہ کی نصیحت کو نظر انداز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے ارے جانے دو بھائی قرآن میں ایسا ہے ارے چھوڑ دو بہت قرآن سنا ہم نے اللہ کی کتاب سے اعراب ومن اعرض عن بکھری اللہ کی نصیحت کیا ہے جو میری نصیحت سے اعراض کرے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے سو و ذی ذکر سود قرآن کی ختم و ذی رکری جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے اللہ کی نصیحت سے مراد کیا ہے قرآن ہے قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا الا ذکر للعالمین ان لمین یہ قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے یاد دہانی ہے کہتے ہیں جو یاد دلائے ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے دوسرا کہ بھائی یہ راستہ نہیں جاتا یہ جاتا ہے ہاں اچھا وہ بتا دیا ایک آدمی زندگی کا مقصد بھولا ہوا ہے ایک آدمی بھولا ہوا ہے کہ اس کو میٹنگ میں جانا ہے کو اس کو یاد دلا دے بھئی آپ کی میٹنگ ہاں اچھا وہ یاد دلا دیا جو راستہ بھٹکا ہوا ہو اس کو راستہ صحیح دکھا دے یاد دلا دے یہ راستہ نہیں یہ جو اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہو اس کو مقصد یاد دلا دے جو غفلت میں پڑا ہوا ہو اس کو غفلت سے جگائیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کے لیے نازک ہوئی ہے ذکر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ یاد دلا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس میں اللہ کی بڑائی اللہ کی رحمت اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا تذکرہ ہو اور آدمی اس کو سن کے اللہ سے جڑ جائے اس کا دھیان مخلوق سے اللہ کی طرف ہو جائے اس کے دل میں مخلوقات بسی ہوئی تھی کام کاج مال دولت تجارت بیوی بچے سب اس کے دل میں تھا لیکن جیسے قرآن سنا اس کا دل مقصد کی طرف اس کا دل اپنے رب کی طرف پھر گیا ہاں میرا کوئی رب ہے یہ ضرورت ہے وہ مقصد ہے یہ مخلوقات ہیں وہ خالق ہے یہ بندے ہیں وہ میرا مالک ہے وہ میرا معبود ہے اور بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے یاد دلاتا ہے کہ تیرا کوئی رب ہے جس کے سامنے تجھ کو کھڑا ہونا ہے یاد دلاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تیری زندگی کا حساب دیا جائے گا یہ ذکر ہے اللہ کی نصیحت ہے اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے اگر اس کو مسلمان چھوڑ دے تو پھر اس کی زندگی سے اللہ کی یاد نکل جا کے زندگی میں اصلاح نہیں ہو پاتی ہے پھر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے یا کب جاد کم ازم ربی کم وہ شفا الما پھر سدور ہدا ورحمة للمؤمنين یا لوگو کا دوید تم ربی کو تمہارے پروردگار تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واز آ چکا ہے واز و نصیحت آ چکی ہے مؤدا تم ربی کو وہ شفا الما اور دلوں میں سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کا علاج آ چکا ہے وہ ہدم و رحمت المنی اور ایمان والوں کے لیے رہبری اور رحمت آ چکی ہے کتنی چیزیں بتلائیں قرآن کے بارے میں نمبر ایک یہ واض و نصیحت ہے کہ کوئی کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے اس کو جھنجوڑ کے جگا دے کیا کر رہا ہے کون کرتا ہے یہ یہ قرآن کرتا ہے پین تدہ کہاں جا رہے ہوں قرآن میں یا ورہ کبھی رب بکل کریم اے انسان تجھ کو کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا پہل انت منتح رکو گے کہ نہیں جب آدمی پڑھتا ہے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے دل کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا ایک اثر ہے واقعی پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے اوپر سے کچھ آ رہا ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا اس میں تم بہت سا اختلاف دیکھتے شن اس میں ہوتا ہے کہیں کچھ کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے لیکن تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہونے والی کتاب آپ اس کو پورا جوڑ کے ایک کتاب جب کر دیتے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہوئی ہے انسان کا کلام کیسا ہوتا ہے آپ اپنی ڈائری پڑھ کے دیکھیں انسان کا کلام اس میں جذبات ہوتے ہیں اور اس کی باتوں میں اس کے ماحول کا اس کے دور کا اور اس کی حالت کا اثر پایا جاتا ہے بہت ٹینشن میں آدمی جو لکھے گا اس میں وہ دکھائی دے گا بہت خوش ہے اس میں بات آئے گی غمگین ہے اس میں بات آئے گی آدمی کسی کی ڈائری پڑھ لے تو معلوم پڑے گا کہ اس نے خوشی میں لکھا ہے غم میں لکھا ہے کیسے حالات میں لکھا انسان کے جذبات اس کے کلام میں نمایاں ہوتے ہیں اور انسان کا تجربہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے کہ ایک انسان جو لکھتا ہے لکھتے لکھتے لکھتے ایک زمانے کے بعد دو سال تین سال پانچ سال لکھتا جا رہا ہے تو اس کے کلام میں اس کے لکھنے کے سٹائل میں چینج آتا ہے معلوم پڑھتا ہے کسی کی بھی کتاب لکھی ہوئی آپ پڑھیں یہ اس نے اپنے پہلے دور میں لکھی ہوگی یہ بعد میں یہ بہت ہی اچھی لکھی ہے ایک دم ریفائن ہو گیا یہ کیوں؟ ایکسپیرینس لیکن آپ قرآن کو شروع سے اخیر تک آپ دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا کہ اس میں کوئی امپروومنٹ والی بات دکھائی نہیں دیتی ہے پہلے جو نازل ہوا ہے بسم ربک الب خلق خلق الانسان من علق اکرم البی علم بالقلم علم البلام علام عالم پانچ آیتیں شروع کی پہلی آیت نازل ہوئی ہیں ابن نے دو سو سے زیادہ صفحات اس کی تفصیل میں لکھی دو سو سے زیادہ صفحات اتنی باتیں کہتے ہیں کہ اس میں ہیں اور کہا کہ یہی بالکل مناسب تھا کہ یہی آیت نازل ہوئی اور وہی آیات اللہ نے نازل کیا اور اس کا آپ دیکھیے الفاظ خلق خلق مارا پہلے کا مارا پھر اور آپ یہ کرنا خالی علی باتا میں جوڑنا کسی چیز کو وہ مشکل ہے اس کے بعد اس کے میننگ اتنے پاورفل ہوں اور وہ شامل ہو چیزوں کو سارا میسج اس میں آ جائے کہ پڑھنے سے شروع کیا جائے پہلا حکم بتایا جا رہا کہ ان کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا یعنی بتایا جا رہا ایک قرآن کہیں اور سے حکم آیا ہے تو یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ میسنجر ہے یہ رسول ہے پہلے ہی لفظ میں بتلایا جا رہا ہے کہ کہیں عورتیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو تو پہلا لفظ جو سنے گا اِقرا بسم ربک اللہ جس کو بھی پہلی آیت سنائی جائے گی وہ جان جائے گا یہ اپنے دل سے نہیں بول رہے ہیں پہلا لفظ کیا ہے پڑھ تو کس کو کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ اپنے رب کے نام سے ایک بسم ربک یہ پڑھ کوئی بندہ حکم نہیں دے رہا ہے کون بول رہا ہے بسم ربک رب کے نام سے پڑھو تو بتایا جا رہا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے رب ہے اللہ قلم جس نے پیدا کیا کہ سب کا خالق وہ ہے خالق کی طرف سے آیا رب وہی ہے جس نے پیدا کیا سب کو مالک وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور اس مالک نے جس کو جس نے سب کو پیدا کیا ہے جو جانتا ہے پیدا کرنے والا ہی تو جانے گا قرآن میں اللہ فرماتا اللہ علم خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا پیدا کیا پیدا کرنے والا زیادہ جانتا ہے مخلوق کیسی ہے تو جس نے پیدا کیا ہے وہ بندے کا بھلا اور برا جانتا ہے اس نے جو مالک ہے رب ہے جس نے تربیت دی اس کو پرورش کی اس کی ایک حال سے دوسرے حال میں اس کو بڑھایا بچہ ماں کے پیٹ میں پھر باہر کیونکہ علق میں اشارہ آ گیا ہے خلق الانسان من علق جس نے ایک معمولی خون کے دھبے کو یا چھوٹی سی گوشت کی بوٹی کو جس نے آگے بڑھاتے بڑھاتے انسان کی شکل میں پیدا کیا وہی انسان کا رب ہے وہی انسان کا پروردگار ہے وہی انسان کی تربیت کرنے والا ہے ماں کے پیٹ میں اور باہر بھی ہے اس کی طرف سے میسج آیا ہے تو پڑھ این ابھی پڑھیے وہ میسج آپ پہلے شروعات کے میسج میں وہ پاور ہوتا ہے. پہلے کچھ تو ہو پھر بڑھتے بڑھتے جائے گا قرآن خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہ انسان کا کلام نہیں ہے قرآن کے لیے خارجی دلائل الگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی سارے خارجی دلائل آپ ختم کر دیں صرف قرآن کی عربی زبان ایک انسان کو آتی ہو اور اس کلام کو پڑھیں اور اس کے معنی میں غور کریں اس کا دل دہل جائے گا کیا کتاب ہے یہ ایک ایک آیت میں کتنی زبردست بات ہوتی ہے غور کرتے جائیں غور کرتے جائیں یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے پانی ابل رہا ہے اور ختم نہیں ہوتا لوگ لیتے ہیں پیتے ہیں اس سے استعمال کرتے ہیں اپنی پیاس بجھاتے ہیں لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے نکال سے چلے جاؤ ختم نہیں ہوگا اسی کو کہتے ہیں برکہ اور یہ کلام کیسا ہے وہ کتاب ان مبارک یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ کیسی کتاب ہے مبارک مبارک جس میں برکت ہو عربی زبان میں بر کا کو چشمے کو کہتے ہیں جس میں سے پانی نکلتا ہے بڑا کا زیادتی ہونا آپ کنویں سے پانی نکالتے رہو نکالتے رہو ختم ہوتا نہیں نکلتے رہتا ہے یہ ایسا کلام ہے کہ اس میں آپ ایک کے بعد ایک زمانہ گزرتا چلا جائے لیکن اس کلام کی برکت ختم نہیں ہوتی ہے اس کلام کا اثر ختم نہیں ہوتا آپ غور کریں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا انگلش مراٹھی ہندی گجراتی نہ جانے کون سی زبانوں میں کنڑ ملیالم اس میں پڑھ کے ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا اگر وہ قرآن کی عربی جانتے کیونکہ اصل جو قرآن ہے وہ تو عربی ہے وہ تو ترجمہ پڑھ رہا ہے ایک بادشاہ کی بات کو ایک غلام سمجھائے تو وہ پاور اس میں ہوگا ایک بادشاہ ہے جو پاور کے ساتھ جو بولتا ہے وہ جو پاور اس میں ہے اب ایک غلام جا کے پیش کرے بادشاہ نے جیسے کہا ہے تو اس میں وہ پاور ہوگا اس میں وہ پاور نہیں ہے اس میں وہ سپیرئورٹی نہیں ہے قرآن کی عربی میں وہ پاور ہے دوسری لینگویج میں آپ کرو گے وہ غلام کی زبان ہے اس میں وہ پاور نہیں ہے تو آپ اس ترجمہ پڑھ کے لوگوں کے دلوں پہ اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر دیا انگلش میں پڑھ کے وہ قرآن کیسا ہوگا جو عربی میں ہے لو ان قرآن اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا ہے لڑائی تہوش تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے خشیت گھبرا گیا متصدعا ریزہ ریزہ ہو گیا پارا پارا ہو گیا من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ اللہ کی عظمت کے احساس سے اللہ کے خوف سے تو دیکھتا کہ اگر یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ, یہ قرآن ہے اور کتنے کفر والے دلوں پر قرآن کی آیتیں ان میں جب سمائیں جب ان دلوں پر ان کا اثر ہوا تو واقعی وہ دل ٹوٹ گئے ہیں ان کا کفر ٹوٹا ان کا شرک ٹوٹا اور ان کے دلوں میں ایمان آیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا شخص جو غصے والے اور ایک دم اس زمانے میں مار پیٹ کے لیے معروف بہادری کے لیے معروف صحابہ کے کٹر دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن لیکن ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاق کا کی جہاں تک مجھ کو یاد ہے آیتیں پڑھ رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ سنی آئے تو ان کا دل جو ہے ان کے دل میں اسلام اور قرآن کی عظمت بیٹھ گئی اور آگے بھی اور بہت ساری باتیں ہوئی لیکن وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے وہ قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی دل میں وہ گھر کر دی ہیں。 حضرت تفیعل ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا اور اس وقت میں مسلمان نہیں تھے وہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے تھے بدر کے تو کہتے ہیں میں جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا آپ مغرب کی نماز میں سور اختور پڑھ رہے تھے اور آپ آیتیں پڑھ رہے تھے ام خول غیر یہ کیا کسی بنانے والے کے بغیر یوں ہی بن گئے یا خود یہ اپنے بنانے والے پیدا کرنے والے ہیں ام خر کچھ سماوات یا پھر ایسا ہے کہ آسمان و زمین کو انہوں نے بنایا بلہور لیکن بات یہ ہے کہ ان کے دل یقین سے خالی ہے یہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں جب انہیں آئے تھے سنی تو میرا دل ایسا اوڑنے لگا ایک ایک تو اللہ کا کلام اور پڑھنے والا کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو اللہ کے کلام کے پڑھنے والے نبی سے بڑھ کر کسی اور کی آواز کی طرف اللہ اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتا ہے جتنا ایک نبی کی آواز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلاحیت پڑھنا اور وہ ان کا دل کہتے ہیں میرا دل ایک دم اڑنے لگتا ہے وہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے اس شکایت کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکال رسول اور رسول کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکال رسول یا رب یا ربی نہ قومی تقد القرآن محجور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بدلا دیا اور قیامت کے دن ہمارا یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالی سے کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا محجور ہزارہ سے ہے اور ہزارہ کے معنی ہے چھوڑنا اسی پر سے ہے ہجرت محجور متروک قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے اللہ میری قوم نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اس قرآن کو چھوڑے رکھا قبول نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا تو قیامت کے دن ایک فیصلہ اس معاملے میں بھی ہونے والا ہے اور وہ شکایت جائے گی کس کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس کے سلسلے میں قوم کے سلسلے میں اور کیا شکایت ہوگی میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا وہی جرم اسی جرم کے مرتکب آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نہیں کہ جو قوم نے کیا قوم نے کیا کیا قریش نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے لا تسماؤ لہٰذل قرآن والغوفی کیا کہتے تھے کپارے کہتے تھے کہ یہ قرآن سنو لا مت لاتا قرآن سننا ہی نہیں والغوفی اور جب پڑھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی صحابی شور مچاؤ شور مچاؤ لال رقم تغلبون تاکہ تم ان کی آواز پر تمہاری آواز غالب آ جائے یا بعض مفسری نکاح اس میں عیب نکالو ایسا عیب نکالو کہ ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کرو ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ مکھی کا ذکر کیا قرآن میں آیا ہے مچھر کا ذکر آ رہا ہے قرآن میں فلاں کا آ رہا ہے اس طرح سے جو ہے لوگوں کے سامنے اس کے عیوب بیان کرو تاکہ یہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں یا شور مچاؤ کہ تمہاری آواز ان کی آواز پر پڑھنے والے کی آواز پر غالب آ جائے سنو ہی مچ کیا آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا نہیں ہے بڑا طبقہ ذرا قرآن سنو نہیں قرآن نہیں سننا ہے کیوں بھائی کیا غلطی ہو رہی ہے کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تفصیل سے کیا کر رہا ہے تو؟ قرآن پڑھ رہا کیسے پڑھ رہا تو یہ بازو کا کیوں پڑھ رہا خالی عربی پڑھنے سمجھنے کی کوشش کر کیا سمجھتا ہے گمراہ ہو جائے گا قرآن کی تفسیر کے درس میں بیٹھ رہا ہوں قرآن سمجھتے نہیں گمراہ ہو جائے گا کوئی آدمی اگر قرآن سننے اور اس کی تفصیل سننے کے لیے بیٹھتا ہے کہ میں سمجھوں میرے رب کا کلام کیا ہے تو آج روکنے والے اسلام دشمن قومیں اور پھرتے ہیں اگر کل کو کوئی قوم بین لگا دے اس ملک میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا اس ملک میں قرآن نہیں سمجھا جائے گا سمجھانا بھی نہیں سمجھنا بھی نہیں بین مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اس سے لڑنے کے ہوں گے کہ نہیں ہمارے قرآن کے بارے میں بولنا نہیں اور تو, تو خود کتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا تو پہلا روکنے والا تو ہے پہلا روکنے والا مسلمان ہے کہ تو بھٹک جائے گا قرآن کو اگر سمجھے گا تو. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک کیس بھی نیوز پیپر میں آیا تھا کہ ایک امام کو ہٹا دیے کیا, کیا گناہ ہے ان کا پاپ کیا ہے بولے میں تفسیر کر رہا تھا میرے کو ہٹا دیا وہاں سے قرآن کی تفصیل قرآن کی تفسیر اگر کر رہا ہے ایک عالم اس کو ہٹا دیا وہاں سے نہیں چلے گا کیوں قوم کے اندر قرآن کا امام کرتے ہیں وہ اخبار پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتا ہے وہ دنیا بھر کی خرافات پڑھتا ہے گمراہ نہیں ہوتا ہے لیکن کیا گمراہ کرے گا اس کو قرآن گمراہ کرتا ہے یہ بات اور ہے کہ ایک آدمی اپنی عقل سے فلسفی بن کے قرآن کا مفسر بھی بن جائے تب تو یہ گمراہی ہے لیکن ایک آدمی واقعی علماء کی تفصیل لکھی ہوئی ہے جو سلف کے عقیدے اور منہج کے پابند ہیں اور ایک آدمی اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا ہے یا خود اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی پاپ ہے یہ بھی گناہ ہے کہ سرے سے آدمی قرآن کو سمجھے ہی نہیں سیکھے ہی نہیں اور یہ تو بھائی میں بہت آگے کی بات بول رہا ہوں قرآن کو سمجھنا توسیع پڑھنا آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ بھائی ذرا قرآن پڑھ کے سنا دو اگر اس کو قرآن اگر پڑھے گا وہ اس کا قرآن اتنا غلطیاں اس میں نکلیں گی اس کو تجویز سے قرآن پڑھنا ہی ہے کتنے مسلمان ہیں کہ ان کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا آتا نہیں قرآن کی سیکھنے میں یہ بھی تو ہے کہ ایک انسان قرآن کو صحیح طور سے پڑھ پائے تو اللہ کا کلام صحیح نہیں پڑھ سکتا تو کیا کیا زندگی بھر تو صحیح سے عین نہیں بنا سکتا غین نہیں کر سکتا تا اور تا کا فرق نہیں جانتا ہے تو سین اور سعد کا فرق نہیں جانتا تو کیا کر رہا ہے تو قرآن کی بجائے دنیا میں اپنے اوقات ضائع کر رہا ہے واٹس ایپ پہ کتنا بھی ہے تو اللہ کے بندے تیرا وقت پورا کیا کھا رہا ہے انٹرنیٹ تو سب سے جڑا ہوا ہے انٹرنیٹ سے کیا ہو رہا ہے آدمی سوشل نیٹ ورک سب سے کٹنا صحیح نہیں ہے فرینڈ فرینڈ یہ لائک ان لائک ڈس لائک اور کنیکشن اس کا سب سے بنا ہوا ہے سب سے جڑا ہوا ہے تو اللہ سے جڑا ہوا ہے کیا تو ساری دنیا بھر کے میسج پڑھنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے اول پول فتنے نہ جانے کیا کیا خرافات چین میں ایسا ہوا اور جاپان میں ایسا ہوا اور ایسا نہ جانے کتنی بےہودہ باتیں تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن تیرے پاس روزانہ دس منٹ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں دس منٹ نہیں ہے کہ بھائی تو پانچ منٹ عربی میں پڑھ لیا پانچ منٹ اردو میں پڑھ لیا بس زیادہ مت پڑھ نہیں ہے نا ٹائم پندرہ منٹ پڑھ لے یہ بھی نہیں تو اس سنجا میں جا کے آنے میں پندرہ منٹ تو اس کو لگتے ہیں تو اتنا وقت بھی قرآن کے نہیں دے سکتا ہے جو پیشہ پکانے کے لیے دیتا ہے ہوٹل میں تو بیٹھتا ہے ایک ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے دو دو گھنٹے نکل جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں نہ جانے کتنی باتیں جس کا کوئی تعلق نہ اس کی دنیا سے نہ دین سے فضولیات میں لیکن وہی ایک گھنٹہ اگر تج سے کہا جائے کہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنا قرآن صحیح کر لے کم سے کم جتنی صورتیں پڑتا ہے وہ تو صحیح کریں ٹائم نہیں ملتا ہے ٹائم نہیں ملتا اس کو تیرے پاس ٹائم ہے ٹائم دیا کس نے تجھ کو تجھ کو ٹائم دیا کس نے تیرا ٹائم ہی ہے یہ ٹائم دیا اللہ کی طرف سے اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو تو ایسا استعمال کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا سب کے لیے ہے اللہ کا دیا وقت اللہ کی بجائے تو سب کے لیے استعمال کرتا لیکن صبح شام میں تھوڑا سا وقت پورا وقت نہیں بھائی تھوڑا سا وقت تو اللہ کے لیے نکال کے کچھ اللہ کا کلام پڑھ لے جس سے تیری زندگی سنور جائے اور جس کے ہر حرف پر تیرے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس گنا ملے گی اتنا بھی تو نہیں کر سکتا کہ قرآن کے الفاظ کا سیکھنا یہ ضروری ہے اس سے آگے بڑھ گیا قرآن کے معنی سیکھ کہ کیا قرآن کی آیتوں کا کیا مطلب اس کی تفسیر سیکھ اس کا ناسخ منسوخ سیکھ کون سی آیت پہلے کی کون سی آیت بات کی اس کا شان نزول سیکھ کہ کون سی آیت کس بارے میں نازل کی ہے قرآن کی مثالیں اس کے بارے میں غور کر سیکھ علماء نے کیا بتلایا کہ اس مثال کا کیا مطلب ہے قرآن کے احکام سیکھ حلال حوام کیا حکم اللہ نے دیا ہے کس سے منع کیا ہے قرآن کے واقعات کے بارے میں سیکھ کون سا واقعہ کس کے بارے میں ہے اور کس کی تفصیل ہے اور یہ واقعہ اور کہاں آیا ہے اور اس واقعے سے اس قصے سے کیا عبرت نکلتی ہے قرآن کی اخبار ماضی کی حال کی مستقبل کی اس کے بارے میں سیکھ جنت جہنم قرآن کی واضح نصیحت کے بارے میں اس میں غور کرد القرآن بکری پہل میں مدت کے رہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا کوئی ہے نہیں نصیحت لینے والا کے پاس وقت کتنا ہے چوبیس گھنٹے ہے ہاں بتائیے چوبیس گھنٹے معمولی چیز ہے ایک آدمی فلائٹ میں بیٹھے دلّی سے کنیا کماری پہنچ جائے گا چار بار جائے گا بھائی ایک دن میں کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے ایک آدمی ڈھائی گھنٹے میں ہندوستان سے سعودی عرب پہنچ جاتا ہے چار گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے امریکہ کتنے گھنٹہ ایک آدمی کتنا آسان ہے چوبیس گھنٹے تھوڑا یہ ایک زلزلہ آ جائے ایک منٹ کا علاقے تباہ ہو جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کتنا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں میں چونکہ حرکت نہیں اس لیے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے اوقات میں برکت نہیں ہے ہمارے پاس غیر ضروری چیزوں کے لیے وقت ہے لیکن ضروری چیزوں کے لیے وقت نہیں کیا ہم اتنا وقت نکال سکے ہیں کیا ہم دس سے پندرہ منٹ قرآن کا مطالعہ کریں قرآن کو پڑھیں اس کو سیکھیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں اس سے زیادہ بہتر اصلاح کا کوئی اور ذریعہ اور سبب ہمارے پاس نہیں ہے وہ شفا الما فیصد سینوں میں جو بیماریاں ہیں شک کی بیماری انکار کی بیماری اور شیخ کی بیماری حسد کینا کپٹ بداوت نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں؟ علاج اگر نہیں کریں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے کیا جواب دیں گے اللہ کو یو ملائن ولا بنون اللہ من اللہ کل بن سلیم قیامت کے دن نہ مال دے گا نہ اولاد نفع دے گی کام آئے گا تو وہ دل جو صحیح سالم ہو اللہ مل بن سلیم مگر یہ کہ آدمی اللہ کے پاس ٹھیک ٹھاک صحیح سالم دل لے کر آئے دنیا میں علاج نہیں کریں گے کب کریں گے یہ علاج کے لیے ہے ہمارا دل کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے کتاب دی ہے اس لیے اس کتاب سے جڑنا بہت ضروری ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی اتنی موٹی تف کون پڑے گا کثیر موٹی نہیں چار پانچ ولیوم میں دیکھ کے ڈر جاتا آدمی یہ میں نے नहीं کی کتابیں نہیں پڑھا یہ کہاں سے پڑھوں گا ایک آدمی اتنا دیکھ ٹھیک ہے بھائی نہیں ہوتا نا تیرے سے اتنا بڑا بوجھ مت لے تو. تو کیا کر کون سی صورتیں یاد ہیں النتارا کئی سا اچھا سورت الفات اللہ ہاں آپ کا ہوتا ہے ٹھیک اس کو سیکھ تاکہ تو نماز میں کھڑا ہو تیری نماز صحیح ہو جائے مول صاحب سے پوچھا امام صاحب دھیان نہیں لگتا نماز میں کوئی ہے کیا ذکر تیرا ذکر میں بھی دھیان لگے گا نماز میں دھیان نہیں لگتا کیوں اس لیے کہ تجھ کو معلوم نہیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے بہت سے لوگ آگے پوچھتے ہیں بھائی بہت لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ مسلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں کعبہ کے آگے سڈا کرتے ہیں کیا جواب دے ان کو اب میں نے ایک مرتبہ کارو سے آپ کو معلوم ہے کو نہیں معلوم بتاؤ آپ معلوم ہے کیا معلوم ہے آپ سوتے پڑتے آپ کے بچے پڑھتے ہیں پلیا بدو ربد الب بحد الب قرآن میں اللہ تعال علاقے پر قریش قریش میں اللہ کیا پر مارا ہے پلیا بدور قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کرے کس کی عبادت کریں اس گھر کے رب کی اس گھر کی نہیں بلکہ گھر کے رب کی عبادت کریں تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ گھر کی عبادت نہیں کرنا ہے کس کی عبادت کرنا ہے اس کے رب کی عبادت کرنا ہے کئی باتیں قرآن میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے دل میں آدمی کے سراخ ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتی ہیں کئی آیتیں قرآن کی ہوتی ہیں اگر پڑھ لیں سالوں سے جس شک میں پڑا ہوا تھا نکل جاتا ہے لیکن حضرت کے پاس کیا ہے وقت نہیں ہے تیرے پاس قرآن کی بھی وقت نہیں ہے جس کتاب نے زندگیاں بدل دی جس کتاب کے نتیجے میں آج تو کھلی فضا میں سانس لے رہا ہے اس کتاب نے جس نے انسانیت کو نئی سوچ دی اور چیزوں کی پوجا سے انسان کو نکال کر اللہ کی عبادت پر کھڑا کیا اور چیزوں پہ ریسرچ کرنے والا بنایا آج بھی پیڑوں کی اور پہاڑوں کی پوجا آدمی کر رہا ہوگا اور کتنے کر رہے ہیں لیکن قرآن نے انسان کو مخلوق کی عبادت سے نکالا وہ مین آیات ہی لہر و شمس ول قمر لا تس جدول شمسی ولا ان کو اللہ کی نشانیوں میں سے رات دن سورج چاند تم نہ سورج کی پوجا کرو تم نہ سورج کو سدا کرو نہ چاند کو بلکہ اس اللہ کو سدا کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر واقعی تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ نے بتایا جس کو پیدا کیا گیا اس کو سدا نہیں کرتے ہیں اس کے آگے نہیں جھکتے ہیں پیدا کرنے والے کے آگے جھکتے ہیں ایک آیت اگر کسی کو بتا دیں آپ اس کا دل بدل جائے کیا بات زبردست ہے یہ تو سب بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ پابند ہیں کس نے ان کو پابند کیا کس نے ان کو پیدا کیا وہ ہے جس کے آگے جھکنا چاہیے تو بنے ہوئے ہیں یہ تو خود پابند ہے ان کے آگے ہم جھکیں نہیں کیا زبردست بات ہے قرآن کی لوگ تعجب کرتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ کیا بڑی بات ایک آیت میں کتنی بڑی بات ہے سالوں سے جو سوال میرے ذہن میں کھٹکتا تھا گھومتا تھا اور مجھ کو اس کا جواب نہیں مل سکا ایک آیت پڑھ کے جواب مل گیا ہے لیکن مسلمان مسلمان خزانے پہ کا سانپ بنا ہوا ہے خزانفی کا صاف رہتا نا کیا کرتا ہو خود بھی استعمال نہیں کرتا دوسروں کو بھی استعمال کرنے نہیں دیتا خود بھی پڑھتا نہیں نہ دوسروں تک پہنچاتا بلکہ کوئی بولا بھٹکا اگر غلطی سے پڑھنے لگے کیا کر رہا گمراہ ہو جائے گا قرآن پڑے گا تو. اور اگر بیٹھ کے وہ گانا گائے باہر تو گمراہ نہیں नॉवल पढ़ा गुमराह नहीं सकार संध्यापहर टाइम्स ऑफ इंडिया एनडी टीवी सब चलता है कुछ गुमराह नहीं होगा अगर वो नहीं देखे न्यूज नहीं देखता नहीं पड़ा, तो अखबार नहीं पढ़ क्या करता तू तो इसको देखना चाहिए वरना पीछे रह जाएगा दुनिया में क्या हो रहा मालूम होना चाहिए कबर में क्या होगा कयामत के दिन क्या होगा नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा फैमिली में क्या हो रा? नहीं मालूम یہ ایسی کتاب ہے جس میں ماضی کی خبریں ہیں اور انسان کے بارے میں خبریں ہیں مستقبل کی خبریں ہیں اس کی زندگی کا مقصد ہے اس مقصد تک پہنچانے والے راستے کا تذکرہ ہے اس راستے کی رکاوٹوں کا ذکر ہے اس رکاوٹ کے لیے حل اللہ نے بیان کیا ہے اس کتاب سے جڑنا کامیابی ہے اس کتاب سے دور ہونا ناکامی ہے اس کے کی خلاف کیس کون دائر کرے گا قیامت کے دن اس کے کی خلاف کیس کون کرے گا وقال الرسول اللہ نے فرمایا <تصفح> ان اتخذوا هذا قرآن محضور اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا چھوڑ دیا تھا ترک کر دیا تھا محجور بنا دیا تھا مسلوک بنا دیا تھا آپ دیکھیے ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ اس کی تفصیل میں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ ترپ المان بھی ہی وہ من حجرانی قرآن پر ایمان نہیں لانا اور اس کی خبروں کی سچائی کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے کہ کوئی آدمی قرآن کی بات کو نہیں مانے اس پر ایمان نہ لائے اس کی کسی ایک بات پر ایمان نہ لائے میں نہیں مانتا اس کو چھوڑ دیا اس نمبر دو وہ تر کو تدبری ہی وہ تفاہوم قرآن میں غار نہیں کرنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے اور وہ ترک لملی بھی وہ امتساری عوامی ہی وہ جتناوی زواجری قرآن پر عمل نہیں کرنا قرآن پر عمل چھوڑ دینا قرآن کے حکموں کو پورا نہیں کرنا قرآن کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچنا یہ بھی قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں پھر عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ اور قرآن چھوڑ کر قرآن کی بجائے دوسری دوسری کتابوں کی طرف متوجہ ہو جانا من شعر او قول او اول او کلام او مین غیر من مین من نہیں <حجرانه> کہتے ہیں قرآن چھوڑ کے دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہونا مثلا شیر شاعری میں لگ جانا شاعروں کو دیکھیے آپ بیٹھا ہوا کاغذ سوچ رہا ہے شاعر کے پاس کیا ہوتا ہے کاغذ قلم بیڑی یا سگریٹ اور چائے یہ چار چیزیں مل جائیں تو شاعر بنتا ہے بیٹھا ہے لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے اور شیر برا نہیں ہے انشاءاللہ کسی درس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شعر بھی اچھی چیز ہے لیکن شاعر کون سا تیری زلفیں میری زلفیں شیر شاعری کا حصہ اردو شاعری کا معظم حصہ لفنگا بازی ہے للا مجنوئی ہے بس اس سے زیادہ کیا ہے اب کوئی آدمی تنقید کرے نہیں اس کا دوسرا مطلب ہے عشق معشق والا معاملہ کون سا ہے یہ وہ عشق ہے ارے کائے کا تیرا عشق ہے نماز چھوڑ کے تو وہ عشق میں لگا ہے اگر واقعی تجھ کو اللہ سے وہ محبت ہوتی تو تیری زندگی میں دین ہوتا ہے تو خالی شیر شاعری کر کے دیندار بننے کی کوشش کر رہا ہے اس میں بہت ڈیپ میننگ ہے اس میں معشوق کا مطلب وہ معشوق عورت نہیں اس کا مطلب اللہ ہے کائے کا اللہ ہے تو تیری زندگی میں ہے کچھ دین کی کوئی معاملہ مسلمان کا ہے شیر شاعری شیر شاعری میں لگ جانا قرآن کی باتیں جمع بہت سارا کوٹیشن جمع کر رہا اور لنکن نے کیا ہے اللہ کا کلام نہیں بندوں کے کلام جمع کر رہا ہے اگر قرآن کے بعد ہوتا تو ٹھیک تھا اللہ کے نبی صلاحیت پچھلے دور کے لوگوں کے شیر کو ایک مصرے کو ذکر کیا لیکن یہ دوسرے دوسرے سب کی باتیں جمع کر رہا ہے لیکن اللہ کے کلام کو اس کے دل میں جگہ نہیں ہے کوٹیشن جمع کر رہا بعض اوقات ملبوزات جمع کر رہے ہیں ہمارے پیر صاحب نے ایسا بولے تھے کہ ایک جملہ لکھتے ہیں ہمارے بڑے ہوں کہتے ہیں ان کے جملے لکھ رہے ہیں فلاں حضرت کا ملبوز ہے بیٹا پہن لے کے جو بات بول لکھتے جاتا حضرت نہیں بولے حضرت نے ہوں کرنا بعد میں کیا ان کے مرنے کے بعد کتاب شاید ہونے والی ہے ملفوظات اکابر امت یا جو بھی ہے اتنا جمع قرآن کی آیتیں تجھ کو نہیں معلوم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تجھ کو نہیں معلوم اس کی اس کی باتیں جمع کر رہا ہے اللہ کا کلام بھی تو کاش کاشت دل میں جمع کرتا ہے ایک ایک لفظ اس کو یاد کر رہے ہیں قرآن نہیں تو کہتے ہیں کہ دوسرے کے قور یا گانے آپ دیکھیے یقین سے کہیے ہر آدمی اپنے اوپر بھی غور کرے دوسروں پر بھی جتنے گانے یاد ہیں اتنے سورج یاد ہیں کیا ایمانداری کی بات ہے آدمی دیکھ لے کسی کو بھی پوچھ لے کسی سے جتنے گانے تمہیں یاد کیے اتنے سورج تنہیں یاد کیے کیا؟, کیا حال ہے ہماری زندگی کا سوچیاں بعض لوگ اور عورتیں بھی رج جگہ میں معلوم پڑتا ہے دادی دانت نہیں منہ میں ایسے ایسے عشقیا گانے گا رہی ہیں اللہ رحم فرمائے رجگوں میں معلوم پڑتا کیسے کیسے گانے آتے دادی اما کو اتنے گانے رات ختم نہیں ہوگی رات بھر چلتے رہیں گے اتنے گانے تھک کے جانے تو صبح ہو کے چھوڑ دو یہ ہار مسلمانوں کا لیکن اسی دادی اما کو بولیں گے ذرا ایک سورت پڑ کے سناؤ تو بولیں دانت میری صحیح نہیں ہے اور باقی سب تجویز سے گانے گا رہی ہے کہاں جاری ہماری گانے بجانے عورتیں ڈھول تاشے لے کے نکاح میں اور قرآن نہیں قرآن زندگی میں اتنا نہیں صورت یاد کرنے کی اتنی توفیت نہیں سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے تو کہتے ہیں کہ اوغنا ان او لہ ان او کلام یا کوئی کھیل تماشا یا وہاں کی باتیں اس میں مصروف ہونا قرآن کی بجائے او طریق ان غیر ہی یا قرآن کے بجائے کوئی اور طور طریقہ زندگی گزارنے کا اس کی طرف متوجہ ہونا قرآن کے بداشتے کو چھوڑ کے کوئی اور راستے کی طرف جانا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے یہ قرآن کو چھوڑنا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم کو قرآن سے جڑنے والا بنائے دیکھیے روزانہ آپ وقت نکالیں کیسا کریں قرآن کے تقریباً آپ دیکھیے تیس پارے تو ہیں سب کو معلوم ہے اگر ایک آدمی ایک دن میں ایک پارا پڑھے تو کتنے دن میں ختم ہوگا بہت بڑا مجاہدہ ٹھیک ہے, <تصفيق> ہے بھائی آپ آدھا پڑھ سکتے تو کتنے دن میں ہوگا ساٹھ میں وہ بھی نہیں ہوتا آپ سے پاؤ پارا آپ پڑھ لیے تو کتنے دن میں ہوگا ہاں ایک سو بیس میں ایک سو بیس کتنے دنوں کا ہوتا ہے چار مہینے کم سے کم سال میں تین بار تو ہوگا لیکن حال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن رمضان میں جو جوش میں آ کے پڑھا تھا پڑھا تھا اس کے بعد جو رمضان کے بعد جو چھوڑا ہے تو اگلے رمضان میں اس کا نمبر آئے گا رمضان تو رمضان ہم قرآن پڑھنے والے بنتے ہیں روزانہ ایک دن ایسا نہیں جائے مسلمان کا اچھا دھوکے کیسا شیطان کیا کرتا نماز میں پڑھتا نا تو قرآن تو تھوڑی نہیں پڑھ رہا اچھا صرف نماز میں پڑھے گا اتنا ہی جتنا تو یاد رکھا ہے پورا قرآن ختم کرنا صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ہر دن قرآن پڑھوں گا ایک دن پورا قرآن آپ نے صحابی کو روک روک روک کے کہاں تک لائے کم سے کم تین دن تین دن سے کم میں قرآن ختم مت کرنا صحابہ کا شوق آپ دیکھیے وہ تین دن کے اندر قرآن ختم کرنے کی بات کریں آپ نے منع کر دیا نہیں तीन दिन कम से कम यानी एक दिन में कितने पारे पढ़ सकता है आदमी फिर दस पारे याबा का इतना ताल्लुक कुरान से था। हमारा हम तीन साल में कुरान पढ़े तो भी जीत गए समझ इतना एक पेज भी अगर नई भाई भोत दुश्मनी एकदम वक्त इसका तो क्या करे एक पेज रोजाना अगर पढ़ता है तब भी क्या होगा कितने पेजेस हैं तकरीबन छह पेजेस है मैं समझता हूं کتنے دن میں ہوگا 600 دن میں کم سے کم دو سال میں تو ہوگا کم سے کم ایک پیج تو پڑھیں نہ پڑھنے سے یہ اچھا ہے اس کو اس کو دیکھنا یہ بہت پڑھتا ہے بہت پڑتا ہے جو اس میں آگے پڑھتا اس کے بعد جو چھوڑتا تو ختم ہم لوگ چیزیں موڑ کے حساب سے کرتے ہیں نہیں ہم کو اصول کے اعتبار سے کرنا چاہیے آپ روزانہ اور کریم میں سے کم سے کم پاو پارا پڑھیں تو آپ کے لیے اتنا کم سے کم ہزم ہو سکتا ہے اور اگر آپ صبح سے لے کے اوقات بنائے اپنے کہ میں اور آج تو موبائل آنے سے تو وہ بھی تکلیف ختم ہوگی قرآن لے کے کون گھومے بھائی آج موبائل میں قرآن ہے کہ نہیں ہے آپ وضو کر لیا آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور صبح میں آپ نے فجر کے وقت میں پاو پارا پڑھ لیا جلدی آ مسجد میں نماز کے لیے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ تو ملتے آپ کو آپ نے پاؤ پارا فجر میں پڑھ لیا ٹھیک ہے پابندی سے اد ادھر کی باتیں چھوڑ دو قرآن پڑھا آپ نے پھر زہر کی نماز میں آپ آ تھوڑا وقت ہے آپ نے پاؤ پارا تب پڑھ لیا پھر اصر کی نماز یا مغرب کی نماز اس کے بعد اس کے پہلے آپ نے تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا پاؤ پارا پڑھ لیا رات نے گھر پہ گئے سب کھانا نہ ہو گیا سب کچھ ہوا ادھر ٹی وی بند کرو قرآن کھولو چین میں کیا ہوا جاپان میں کیا ہوا کون پوچھ رہا آپ کو کوئی پوچھتا آپ کو کوئی پوچھتا نہیں کیا ہونے والا آپ کا اتنا اہمیت اس کی اپنی آخرت کی فکر کرو قرآن پڑھو پندرہ منٹ نکالو ایک گھنٹہ اگر دن میں نکال دے ایک ساتھ نہیں نکال سکتا بھائی چار بار پندرہ منٹ نکال نکالے اور ایک پندرہ منٹ میں پاؤ پارا پڑھ سکتا ہے آدمی اگر اور پہلی مرتبہ لیٹ ہوگا لیکن جب پڑھنے کی عادت ہوگی تو کیا ہوگا روزانہ فاسٹ ہو جائے گا پڑھنا اس کا یہ پندرہ پندرہ منٹ میں اگر پڑھ لیں ایک دن میں ایک پارہ اس کا ختم ہو سکتا ہے امپاسبل نہیں ہے اور یہ ہوا خالی پڑھنا اور تھوڑا سا وقت ایک دس سے پندرہ منٹ تفسیر پڑھنے میں لگا ہے تیسواں پارا شروع کرے بھائی الیبلا میم جا تیسواں پارا پڑھ یہ سورتیں تو روزانہ پڑھتا ہے نا اس کی تفسیر سمجھ اتنا ہے سو دو سو پیج ہے آرام سے ہو جائے گا اس کو سمجھ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کر جو تو پڑھ رہا ہے تیری نماز میں دھیان لگے گا یہ دو کام اگر آدمی کر لے مکس اپ نہیں کرنا مطلب تفسیر سے پڑھ رہا خالی پڑھ کے فائدہ نہیں پھر تیری زندگی میں شاید ہی تجھ کو پورا قرآن پڑھنے کا موقع ملا پہلے مر گیا تو کہا جائے گا پڑھا ہی نہیں پورا قرآن اب تک نہیں. تو عربی پڑھنے کی الگ سے اس کا وقت الگ نکالے کہ صرف قرآن میں تفصیل نہیں صرف عربی پڑھتا چلا جائے گا علی بل عام کی دولت پڑتا جائے گا اناس وہاں تک پڑے گا شروع سے تو ایک تو ایسی مجلس اس کی ہونا چاہیے جو صرف عربی والی ہو دوسری تھوڑا سا وقت نکالے ایک آیت ہی صحیح لیکن اس کو سمجھے بن کام پہ لگ گئے اپنے اگر یہ آدمی کرتا رہے گا روحانی غذا اس کو ملتی رہے گی یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے اور قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم کئی رکومنتا قرآن تم نے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اقرال